توحید کا بیان وہ سب سے بنیادی ہے سب سے اہم ترین ہے کہ توحید جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کا بیان کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے توحید کے بعد رسالت اور ابدیگت کا متصل بیان بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے پہلے تو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ صرف توحید لوگوں کی نجات کے لیے کافی نہیں سوائے اہل فطرت کے جن کا معاملہ جدا ہے صرف توحید نجات کے لیے کافی نہیں بلکہ توحید کے ساتھ رسالت کا ماننا بھی ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے ساتھ رسالت محمدیہ کا ماننا بھی ضروری ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ توحید کے بیان کا مطلب رسالت کی عظمتوں اور شانوں کو کم کرنا نہیں ہوتا بلکہ انہیں بھی ساتھ رکھ کے بیان کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے توحید کا نام لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے پیاروں کے نام کو دبانے کی کوشش کی جائے یہ دین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ ایمان نہیں دین ایمان اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عظمتوں کے ساتھ جن کو اللہ نے عظمتیں دی ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے جیسے یہاں پر اللہ تعالی کا لہو ہونا بھی بیان کیا اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابدہ رسول ہونا اور اسارے علیہ السلام کی شان بھی بیان کی گئی تو شان الت کے ساتھ شانِ نبوت و رسالت کا بیان یہ طریقہ نبوی ہے یہ طریقہ نبوی ہے نبوی اسی لیے اعلی حضرت علی رحما نے ایک بڑے خوبصورت جملے کے اندر اس مفہوم کو ادا کیا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے